الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين خاتم الانبياء محمد المصطفى عليه واصحابه وعلى اله وصحبه الاستاذ الصفاء بعد فاعبد الله بن الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير هو خير مما يجمعون منسم ویسوت پڑھو لو نری می ملا کتوندو نلندی یا نامو اسمندو سلس اشلا تو اسلکیا سیاستیا سیات مشلاس والی کیا سی ہاتھ میری وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينُ قُدْوَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الحمد لله رب العالمين عليه تحية الصلاة و السلام معظم حضرين سامعين مسلک حق اہل سنت میں جماعت رکھنے سنی شنخی مسلمان بھائیوں بزرگوں بابرکت شامی علیہ وسلم مناکٹ جل کیبولہ دے, دے ذکر مبارک دے اس محفل نبد قبولیت تا فرما جنہ دستان دانے دل میں قدم شرکت سب کی محبت و قبول فرما کے سعادت کے دارے بخشے زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی سب عطا فرما دوستان نے اس وقت جہی چیز جد سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے نبی پاک روف رحیم علیہ حسفلا تو تسلیم کی ولادت ماسادت کے وقت ظاہر ہوں والے عجیب و غریب واقعات مبارک جیڑیاں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی نے انہوں کا مطالعہ کیتا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اس انداز دنیا تین بھیجا جس انداز نا تم نبی ماہول نو بھیجا اور جو اہتمام اور جو انتظام میرے و مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہتمام او اور نبی رسول کی آمد نہیں ہوا اور جو عجیب غریب واقعات اور جو پیشن گوئی غیر مسلم نجویا نے کاہرا نے جو پیشن گوئی سرکار کی ولادت کا سعادت دیاں دیا نے پیشک گوئی نے عزم شاندت کے بعد سعادت کا مہینہ مبارک ہے تو میں ضروری سمجھنا کہ ولادت پاپ کا ہی ذکر خیر کیتا جائے آخر کتاب بیان, بیان پہچا واسطے ہی واضح فرمایا گیا ہے نا اور خوش قسمتی ہے ساڈی کہ اسا ولادتفاق خوشی ہوں رحمد اللہ الحمدللہ صرف کٹر سند وجوہات جڑے نے انہوں حصے یہ چیز آئی ہوئی کیونکہ سارے اندر ہی رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ تو ولادر کائل نے ولادر خوش ہوں نے لیکن ولادت جو مقصد ہے وہ روح گردانی کرتے ہیں تو جی چراج نہیں اور کچھ ایسے ہیں جہ مقصد ہے ولادت جس کام لئی رب حمیب نیجے برائے نام کرتے ہیں مقصد دا اور اشتہار بھی نظر آتے ہوفا کانفرنس لکھا ہوتا نہیں لیکن جو ولادت دی شان ہے وہ سے قائل کوئی بیان نہیں کرتے حالانکہ دون چیزاں مقصود نے نبی پاک الی سلاد تسلیم کی شہادت بھی مقصود ہے رب نے آپ دنیا سے بیچے وہ بھی مقصود ہے تو مومن تو وہ قرار پے گا نا سرکار دا محب اور عاشق کے رسول उन्नु जेड़ा ते भी हो सुने, उन्ना देल और इतना खरे की ओनू रब दस बेटे अतार करे न दस पुपर अतार करे ओनू एनी खुशी नहीं होनी चाहती जितनी आखा बोला बिलादत तुशी होनी चाहिए اور دوجا جو آن مقصد ہے جو آپ لے کے تشریف لیا ہے کیونکہ کوئی رسول کلہ نہیں آیا توجہ نہیں کی تھی رسول کی تاریخ ہی ہوئی ہے کہ جہب کتاب نے انہوں نے رسولہ کیا اور نبیو او سلام کرتے کر لوگوں تک پہنچا دے اور رسول نوی کتاب لے کے آدھا تو کسا میں جنہیں امتیاں آ نبی بھی نے رسول بھی نے رسول تر سو تیرہ نے اور سارے ملا کے سوا لکھ بنتے سوا نے چر سو تیرہ نبی رسول ملے تو بندے, محب اور آشق وہ بندہ جہار کی ملادت بھی خوش ہو جدو مقصد کی ولادت سنایا جائے نا تو ہوش ہو permitir. ہوں بد قسمتیشرے ضروری کیونکہ اگر کلمے دی دنیا پہ جنت اللہ منافق کا نام سنیا کلمہ پڑھتا سی, سی پڑھتا بلکہ کلمہ پتہ کی پڑھتا شہادت کی گواہ رسالت دی گواہی سامنے شریف شریف بہ جانا اور تعو مار ہی نصیب نہیں نا بہ جانا سامنے جا آ کے کی آخنا نشہ تو اکا رسول اللہ دینے آنکھل بے شک آک تھی اللہ دے رسول ہو جا اقل منافق کو نا کالو ان کال رس محبوب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ولہ ہو یا علم ان اللہ بھی جانتا ہے کہ محبوب تم اللہ کے رسول ہو و اللہ ان نل منافق تین اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سونے سامنے بہ کے بیا کہ کلما پڑھا کچھ نہیں کہنا چاہیے کلم پڑھنے والا ہر کلم پڑھنے والا جنتی آج ایک رسول میں کیا کلم تے چودہ سو چرتالی سال بعد چودہ चरताली साल बाद भी हिजरत पाओ, ये पिछले तेरा कंटो, पिछले तेरा भी जम्मा करो, जो पिछले ते तेरह कडो पिछले तेरह में जमा करो तवजो तेरे साल तो बहुत लंबे तू चौद सौ चरताली साल बाद قلم پڑھ کے پڑھے وہ عاشق بھی رسول ملا بےشک رسول ہوان دیا اٹھائیویں سپاہ سورت منافع فرماندے میں ساری ری کو کوئی ہویا یار گلا کرو بندے وہد جی بندہ آتا ہے گلا نہیں ہوں تو میں چلو جا تو ستے ہی رواں یا میں پوری تو ہو جائے گی کئی آدھے نے لنگر شریف پکڑا ہے وہ کھا داں چی نیت جڑا <سؤال> بندہ آئے نا تو سامنے بہت پوری توجہ سنتے دل چہدا ہے آن کا کوئی مقصد تو میں کر رہا یہ گل کروں کا مقصد ہے خالی کلمے بھی آتے ہوتے مومن ہے کلمہ پڑھ کے تے نماز پڑھ کے تے تے دے تے منافق چین کے سامنے آ کے کلما پڑھنے رب خرم جھوٹے نے رب فرمایا جھوٹے کافرف ساری چیز مچھری گروانے جہاں رب کا شریک بنا لوگ من یا, یا رسول اللہ دا کماز نہ منگل رب کے محبوب دی شان نہ مننے یا ستار دا لایا ہویا سامنے آ کے گواہی دے رفر, رفر مارے جی سزا کٹی وی منافع مناسب جاننا کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے کل نہ پڑھ رہے نماز مسجد نبی پڑھ رہے کیسے پڑھ رہے مسجد نبوی سید دمبی یار یہ پیچھے مفت تھی پھر جہنم دکھے تبکے ان کا مطلب لکھ لیا سنو خالی کلبن جان نہیں چھٹتی جان کدو چھٹ دی ایک حکم نی تسلیم کرے محمد کرا اللہ ہاں جی اگر سلطانی سمبیا کی ذات کرتے ایم کٹے لکھ نماز روز پڑے ان بوٹے مار دیتے جی دے جا کہ جہ سدکے نماز ملی جدکے جی روزہ ملیا اور جی سدکے اسلام ملیا اس اسلام نیامان برداشت نہیں, کیتا زمینہ برداشت نہیں کیتا پہاڑا برداشت نہیں کرنا رب, رب نے فرمایا جو احکام آؤ گے عمل کروں گے جنت دیا گا عمل نہیں کرو گے جہنم سٹا گا بھائی نہ ملنا مل انسان ست زمین ست آسمان دنیا جہاڑا نے معذرت کر لئی مولا سنیا سب کو یہ دین نہیں بردار فٹ جا گے وہ حمل ہے انسان نے امانت چک لائی اگر جو نہیں کہ چلیا کہ نبی علیہ سراجمت تسلیم جس امانت نو جس بوجھ نی جس حکت نو یار یہ آیت تو سن ہو نا لو کنسل نہ لا عمت اگر اسا اس قرآن رب دے, اتار دے تو کمال ہوئے گی قرآن پہاڑ نہیں پہ برداشت کرتا کلبے مستفا پہ برداشت کرتا ذرا اپنے اپنے نبی شان سمجھتے سی جس محبوب کا جی پہاڑ نہیں پیا برداشت کرتا خاص تو سوچتے ہم میرے خرشیت اللہ اللہ کے خوب قرآن کی دہشت پہاڑ میں رہتا را ہو جانا سی قلب استفا نے اس قرآن برداشت بھی تو جس محبوب نے صدقے دین ملے اس محبوب کی ذات کڈے نبس کڈے اپنے مردہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں سکھانے والا کون ہے محبوب خدا کو سکھانے والا کون ہے پوچھا بولو پوچھا بولو اللہ تعالی کون ہے اچھا میرا اور سوال ہے مثال نہیں تشریح نہیں کیونکہ رب چ رب دی رسول کی مثال دنیا چی دیتی جا سکے سمجھا گل کرتے ہیں استاد ہوئے مخلص. استاد ہوئے مخلص. تے شاگرد بھی پرانے چا مخلص سونے استاد مخلص شاگرد پڑھنے کی مخلص حاصل کرنے سونے استاد جو کچھ میرے ہے شگرد منتقل ہوگا کوئی گل تو تب میں مینو دس جدو سکھاؤ نالا رب سکھا محبوب نے رب تو محبوب نے نہ کرنی رب دے علم تو محبوب نے کسے جا کے کرنی میں بس مولا ہوں علم پورا ہو گیا بس یار جدو رب دون ہے رب دن کمی کرنی بولتے نہیں یار فٹ پاؤنا لاتدیا نبیل غیب ہی کوئی نہیں بھائی مانا تینوں نہیں نظر آ جب محبوب تو وہ نہیں لکیا کی لب نی ویچ سکتا رب نی اس ذات تو خود رب نہیں لکیا دیدار کرایا سو کہ سو کرایا غائب ہے کہ نہیں سڈے تو ہے نا تو مین مل گئے اللہ یو میمو نا پر رب تمان بل گئے نا ایمان نہیںل گئے بکواس کرنا بندہ دوستی یاری لائے جفا پاوے آشق رسول نہیں کی قابل بہت مسئلہ اور اج کل جب پی رہے نے یہاں نیٹ تیکھو نا جفے آشے کے رسول ہوا کرتے ٹھیک بنانے کی کوشش کرتے آتے کہیں رسول کے لیے غائب کا علم مانو گے تو مشرق ہو جاؤ گے یار یہ کھانی تو پرانی چل رہی تسن کی لڑی میں تازی کرا رہا سر اوی لیکن ساڈا ایک موٹا جہ سوال ہے بھائی یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ محبوب خدا نے پڑھتے نہ سکھا پھر اللہ استاد کنجوسی نہیں کرتا شگرد نو دسد کوئی نہیں تعلیم ہی ناقص قرار پاوے گی نہیں اللہ رسول دی تعلیم نو ناپکس آخر مسلمان رہ جانا الحمدللہ شکر خدا دا رب جو پیدا کیتا جی اسمی جڑے اللہ جہ نبی نو اپنے لال تول دریات رویے کہ اے نبی کو اے کوئی نہیں ہے اے اے اے اے اے اے اے بئی مانا سنو کی پتا اللہ بات از خدا بزرگ تو ہی قصا مختلف ٹھیک امام محمد رضا تو پوچھ جہ فرمندے نے کہ خالق کے کل نے آپ کو مال کے کل بنا دیا دونوں پالی میرے لگ اللہ اللہ مٹی دی بری اج کل سنیا ہی بچے نے جم دیا بری ہونا ہوگئے بری میرے کو لکھے عربی لفظ سناو اربی لفظ بیٹے لال نے دنیا ساری روی زمین اور میں کیا نزدیک نزدیک تین نہیں نظر آپ حس تو آئی پی نہیں دین دس دی. تے امام محمد رجاعی کوئی اور جنہ نے یہ حدیث چون چون کے جمع نے امام سیوتی ورگیا نے وتینے داجدار نے 75 مرتبہ دیدار چلدی پھردا کرایا اس متی ہم تو با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں اور کسے راہ کو منظر ہی نہیں اللہ! وہ تو دیتے ہیں وہ تو کرم کرتے ہیں بس تو کرم کے قابل بھی نہ ہو اگو جی لپوت ہوترا ہونے کرم کی کرم ہوں پر ہوں دتا گرج وخش چیش رات جنہ کے دل محبوب کی تھان ہو جنا دل ہیلے ضروری بھی بھی کرنی کہ دو قسم دیا جماعت پائی جا رہی نے کچھ وہ نے جہذ ذات کر جنہیں میں افطار کرایا تھوڑا کچھ کر جدید تعلیم یافتہ تبقام کیڑا جدید تعلیم یافتہ اور سائنس دا ڈنگیا ہوا ڈنگیا ہوا سائنس دا ڈنگیا ہوا وہ پتا کی کرتا ہے کردہ وہ اگلے جلدی خوشی تو بھائی ٹھیک ہے میلاد شریف پارلیمینٹ میں بھی منائیں گے تھانے کچہری میں بھی منائیں گے کوٹ میں بھی منائیں گے سیشن کوٹ میں بھی سپریم کوٹ میں بھی میلاد تو منائے گے لیکن جب بات آئے گی نبی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے کی وہ نہیں آ چلے گا کیونکہ یا میرے پیش لا چلتا ہوں تو بول بو تگ جیچا بولو نظر اگر میری مائنڈ شکی تو مجھے دسو رسول کا فیصلہ کی ہے چور چوری کرے کی کرو کنواں سپارہ بھی سارے کو سارے کو تو فا تو فاؤں چھواں سپارہ رسول کا فیصلہ کیونکہ رب کا فیصلہ رسول کا فیصلہ چور چوری کرے کرو. تو کرو تھوڑی چوری ہو جائے چور فیا جائے انہیں ہاتھ کٹی فیصلہ پرچا کٹیچا حکمی قانون کا فیصلہ کہ پرچہ کٹو اچھا وہ بھی اگر سنو جے چور ہوا بھاری سفارش والا کہ پرچا خلاف کٹو جن چوری ہوئی تو کنڈی کیوں نہیں سی لائی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو رہا نا یعنی پرچا پرچا گدی رسول دے حکم دے خلافے، رسول کے فیصلے دے, دے خلاف میں ہاں. چور, چور انٹرنیشنل تے پچھو کم ہوا انداز وزیر تک مشیر تک تعلق ہو تے جن کی ہوئی اندر تھی سنبھالیا کی مار یہ ہو رہا کہ نہیں ہوں اچھا ہوں مینو دس جتھے فیصلہ اج ہو جائے آشے کے رسول نہ یہ totally. پاکستان ہے اس میں رسول کا فیصلہ نہیں چلتا چل رہا ہے سلام بدکاری عام ہے کہ نہیں رسول کا فیصلہ کی آزانی کے بارے میں تو ارض کیا دینجا ہے اپنے آپ نہیں منونا دی منونا من منیا جی بجلی پانچ ساڈ پانچ فٹ دے رسول فیصلہ کی ہے زانی زنا کرے اگر کار دورت نے سو سو کوڑا مارو سو سو کوڑا مارو ہوں جتنے ملاد منایا ہے کوٹ کچہری تو اتنے لگا جائے فیصلہ پرچا کرتی اندہ ہے کہ کوڑا ہے <تصفح> بولو مریو <تصفح> رسول نہیں یار نہیں نہ پران یہ جو دسیا ایک تو ہو گیا نا اچھا ایک منٹ میں دیا چلو چل جل شرابی شراب پیوے رسول فیصلہ کی چالی کوڑے مارو ایک پہلی بار چالی مارو اوجو نہیں مارو رسول کا فیصلہ اچھا تے جن دی فیکٹری شراب تے دی دی پرمٹ لیا سو حکومت تو نہایا سو بتی بھی لائیا سو ملادت منا ہیں شراب دا چالی کوڑے مارو یہ آدھا نہیں پرمٹ لے کے ویچو. Okay, okay, okay, okay. اور فیصلہ رسول دے چلیا یا انہیں اپنا چلیا جڑا فیصلہ, فیصلہ اپنا کرے راب تے راب دے رسول دے فیصلے نو نہ جنڈی نو من جنڈ تے تے جنڈ لینگے بولتے نہیں رب نے جڑا فیصلہ کیا میں وہ بھی سنا نا پورا پتا لگا تری نفرت میرے مولا نے بیان کی. تیرے فیصلہ رب فرمند ہے جیڑے اللہ کے اتارے ہوئے قرآن دب جا میلادی قرآن اترے جہا قرآن دتاب جیڑے لوگ فیصلے نہیں کرتے ہو القافرون ای ہو لوگ کافر نے ظالمون ای ہو لوگ ظالم فاسقون فیصلے نہیں منگافی تو لکھوں کی لات بنا چنڈیاں لاوے پکا جناب والا جو منگی کرتا رہے جنا صرف رسول کے فیصلے لو اپنے ہر نہیں لے لیا گا کبھی مہم نہیں من سکتا سے پا رہا ہے چھ مجھے سے پا يحكم ہے ملبی حقم بحمان ضل اللہ فولا ہے تومل جو اللہ کے اتارے ہوئی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسک کہ تین فتوے قرآن نے لائے کوئی سمجھ تو ان مطلب یہ نکل منافق دو قسم کا منافق ایک ذاتے رسول رسول الا منکر سرکار کمالات دا منکر لکھ نوازار تبلیغہ کرے مومن نہیں ہو سکتا میری گل تو تبجو نہیں کی منا پر حکم مستفا نا من حکم مستفا نو نہ نہیں کیتی. مومن ہو سکتا <نی> نہیں. ان ناچیز نے چند اشعار تیار کیتے گزار <سلام> کرنا ربول و سبحان اللہ سنن کی سکت رکھنی تھی عنوان دیتا ہے جمہوری شاطین کی خدمت فرمان، فرمان نا؟ نالے لال میرے پڑھنے جی ہاں جی تھوانڈ ہو جائے گی کیونکہ لے قانون رسول در اور ایسا قانون میں رات جی ایم گل سے ہے نبوبت <ساور> سمجھوتا ہو سکتا ہے سرکار خاتم ہے نا تو بندہ تڈے جو روٹی خاطی بیٹھے تو ختم نبوت گنج کے نعرہ مار نبی پاگل اسلام خاطم نبی منخا دن سارے ختم نبوبت دیت قائل ہو نا اور ایک بڑا حساس عقید ہے بڑا حساس اچھی ہے اور کی بلا آپ کی خاتمیت ہے کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے آخری نبی فلاح یہ بھی دعوی کرا یہ نبی منگو لچک ہے جڑا لچک کرے کی آخو گے کافر مطلق آکو گے بے مان آ سوال ہے بھائی سرکار نبوبت خوف ہو رہی جی نبی آخری نہیں قانون آخری نہیں آخری آخری آخری بولو آخری نبی جڑی کتاب لے کے آئے وہ کتاب بھی آخری کتاب نہیں کلما پڑھنے والے نو کی بڑیا ہے کہ نبوت سمجھوتا نہ نے کی سور سرکار خاتم نبی جی لاد میںباب لبڑی تین سہادت اولیائی راہ محل پکے سنیا موبلے لبن تین باہر یہ نظریہ نہیں لبنا دا سمجھوتا کرے اپنا بئیمان ہے جدو نبی کوئی نہیں آنا قانون نو کتوں آنا کتاب نمی کت آنی کی گل ہے چیزاں رہ سن ایک نبوت ایک قانون ایک کتاب <تصفح> سمجھوتا نہیں منگو ایک سمجھوتا نہیں منگوجن چاہیے ایمان نال ہے کے نہیں یار مقابلے چلام تصور کوئی نہیں میٹھا سناواں تھی ہوں کی بلا <script> ادا مطلب یہ نکلیا کہ مسلمان اُن آخا گے کہ جاخری سمجھ دے خلاف خلافت کے مقابلے کس کسی قسم کی کوئی جمہوری نو تسلیم پھر نبی کو ماننے والا قرار پائے گا اور فرق نبی سرکار دی تیسری شاہ کتاب دی نبوت کی خلافت جس کو نظام سیاست کہا جاتا ہے آپ جا نے نظام سیاست کیڑا دتا ہے جمہوری کے خلافت خلافت دتا ہے نا جمہوریت نہیں دتا میری توجہ نہیں کی تھی پھر کتاب جڑی سرکار دیتی بس دسنا حضرت حضرت رابطے کی کی سونی قتا... تورات لکھ لارگاہ تورات، تورات پڑھنی شروع کر دیں دی، تھلے حضرت ناراضگی ابو فکر سدیق کی نگاہ رنور نے جھیا نا سکار انور وال والے کہ آپ نے حضرت عمر نو فرمایا امر رون رویہ بیبیاں رو مدینے دا چہرہ نہیں پیا وا جلال جا رہنے حضرت اسلام دی دے رسول میں رب دے اللہ دب راضی دین دے اسلام ہوا سی تسول تے قرآن تے سچی آخری کتاب ہوا چار سنے تے ٹھنڈا ہویا غزم مبارک ٹھنڈا ہویا تو فرمایا کہڑیا کتابیں پڑھتا پھر میں کتاب پڑھنا پھر میرے پوران دیا دیا موسیٰ کلیب کی کتاب میرے سامنے پڑھتا بھی ہے. خبردار لو اگر مسرے تو, تو کتاب آخری بنی کہ نہ بنی اچھا میلاد والے محبوب اڈے مومن، عمر بن خطاب دے ہاتھ دے دی نہیں رب دی اتاری ہوئی کتاب تک انگریزا دینس آلی بایولوجی آلی انگریزی آلی کین دی کتاب رب دی اتاری ہوئی موسا کلیم دی کتاب محبوبے خدا بندے دیہاتی شار کرا فرمایا امر اب چڈیا انب نو چڈیا ہوا جی تڈ دینا امراد نو تو سرکار نے فرمایا عمر تیرا جس راہ جا رہا ہوا اگو شیطان آ رہا ہو تین ویک کے راہ بدل سارے جگ نو پانڈے نس جائے او کتاب پڑھن دہ ہے کتاب بھی آسمانی اگریزا دیسدان دی لکھی دے نہیں ربر سامنے پڑھ رہے سامنے ہادی جتھے گمراہ ہوئی پھر بھی محبوب خدا نے پڑھن بولو پڑھن آج محبوب خدا کے یہ تو میرا عقیدہ ہے اور قرآن حدیث نہیں <تصفح> <دا ہمار تصفح> گوارا کیلام پڑن والے ویک کے محبوب روح مبارک خوش ہوں چل بولو نبوبت میں سمجھوتا نہیں گوارا کتاب میں کیوں گوارہ کیا قانون میں کیوں گوارہ کیا کیوں نبی کے قانون قانون سیاست نظام سیاست خلافت کو کیوں چھوڑا کیوں جمہوریت کے دل بنے کلمہ پڑھنے والے بنے نا یہ سنتالیس اب تک کیا چل رہا ہے خلافت چل رہی ہے خلافت ہوتی تو ذہنی کو کوڑے لگتے شرابی کو کوڑے لگتے. چور کے ہاتھ کاتے جاتے. معاشرہ امن ہوتا ہت مجھے, مجھے کوڑے نوجوڑے پھر سورت نور گھر جا کے پڑھ لینا شروع شروع تو دوتی شروع تو دوتی سورت نار ستارہ رب فرما جدو کوڑے مارو نا زانی مرد عورت نو چاہیے کہ مسلمان کی جماعت کو تاک کے سبق حاصل کرن کیوں؟ پڑے دیا اس حصہ محفوظ ہو جائیں دوجے دیا حصہ رب کا فرماندہ تکا کے مارو تو خلافت ہوتی تو یہ ہوتا آج جمہوریت ہے تو ہیرہ منڈی گلی ہوئی ہے کہاں تو ہیرہ منڈی دے دے دے اور پھر مختلف چوکوں میں جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو ایسی ہے تو یہ وہی ہے کہ ہم نے نبی کے قانون میں سمجھوتا کیا کیا کیا سمجھوتا کیا جمہوریت قبول کر لی کتابیں غیروں کی اپنا لی سرکار کی کتاب تو یہ پڑھی ہے یہ یہ باریاں بری ہوئی ہیں داتا صاحب جائیں درباروں پہ جائیں جو قرآن نیچے ایک مرتبہ آ گیا پتنی کب اس کی باری آنی ہے اور اتنی اتنی تو تئے لگی ہوئی ہے وہ نیچے والے کو کس نے پڑنا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس واسطے گلے سے چھاپ چھاپ کے جائے لیا نہ قرآن تو پیروں تک نظر آوے نہ تجارت نظر آوے نہ قرآن اسی واسطے قرآن تو وجہ کتنے غور کرو کرو اتنی وڈی استھی ای مکھی نہیں بکھی رب مکھی بین دے رہا قرآن اترنا شروع ہوا پتھر لگ پے مسلمان اتنے گا سیلے جی یاترا خالی ذکر سننا ہاں <سلام> قرآن سے نظر آ محبوبے خدا ہر خوبی کمال کر جی وہ قرآن تے گھروں جنگ چھڑ پو جی مول صاحب قرآن پورا سنار سنان برادری کی رمن دے جو گے ہون گے بولتا نہیں یار میرے کئی آتے تو بہت لوگ شکوہ کرتے میںخشے کروڑا حصہ بھی وجہ اسی خیر اتھے اللہ تعالی کروڑ نہیں ہو سکتے ان در کے کتیا نا لگی مٹی برابر بھی نہیں ہو سکتے پر مولا اتنا ضرور ہے ہاتھ آ کے بھیل بھی آن پکا ہوئے شلوار رکھے گا کتنے چوبی گھنٹے رگڑ جائے اچھا میںلوارے سر تو سلام گا نبی پاگلی سلا تو سلام دی بندی کی سنت نبی پاکو سلام دی میں بیان کران کی وجہ مکے جیسا وطن چھوڑنا کیننا پ قرآن کیا کیا نے. جا نے اپنا جا نے. دین بیان کر کے پتھر کھاونا محبوب دی سنت ادھر موت پہ اگر تو نہیں کی محکمہ باہر کس نے لڑن کی پیڑی پی آ سارے دا سارا چلا اپنی بیوی نو پورا بند کر جن آخ دے جا جہ لے جا پھر ویکی تیٹو باہر بھی ہوا تو تھوڑا چولی کی چولی گان جی تو کبلا قانونی مستفا سمجھوتا کرے بد ود کا بد تے جیڑی یونان تو چلی لڑتی جمہوریت امریکہ برطانیہ چاہیے اتھو چلی اور ڈیموکریسی اسلامی ممالک آئی یہودی دا کا منسوبے نے تبا پا جمہوریت نو تے نبی خلافت کاسلی کرنی اس باقی آسان کرنا تو نہیں فن ستے گیری باہر نہیں فن سکتے کیوںکہ کمزور لوگ دور ہے، توجہ نہیں حتی اللہ بے حتی کہ اللہ اپنا اذاب لیا مسکریب نو فرآم لڑن کا حکم سی قارون دا خزانہ دبا تو نہیں سی دبا سکتے پر میرے رب نے سنت بھی تو بنایا آ رب دسیا کفر کفر بہت عروج سے جہاد کرم ہوں چل کوفر والا وہ میرے بندے تو ڈر ڈائن میرے آزاد फिर अपने नू, उन्हा देना नू, मुकाबला न करो हालांकि नबीन के रब को ताकत नहीं जरा रब दरिया डबो रहा है सारी फिर फौज नब डुबकी लवा रहा है اتے نہیں کرب نے صرف سنت بنا گل فراؤن قرآن چی سب دسی نا سمجھو ہونے ڈگ جائیں ہن فر جدو پوری پاور چیا خدائی کیتا پوری پاور چیا نا ہوں اتنی پاور آیا موسا کلیم آپ امتی مصر چڈن سے مجبور ہوگا علاقہ چڈن سے مجبور ہو گئے رب ہو حکم ہوا چلو لگے جاؤ ویکو میں کردہ پھر کی تس کے نہیں کیتا. تو حضرت موسا علیہ السلام نو اللہ تعالی نے احتری فرمایا موسا کلیم فرم نال الیکشن لڑو वोट कराओ की पता जित जाओ? की पता बोलता नहीं है किसी नबी नोट दुकम चलो ना, थोड़ी जी लक्षा कर लेना चलो थोड़े मना थोड़े ने थोड़े ही ने पर ना कोई फिर ओनी भी लड़ा लीतना ही है ना ये करना जितना ही है وہ مشرق تھوڑے بہت نہ میرے مولا نے دو طریقے رکھے طاقت تو جہاد کا حکم بولو فروغ عالمی طاقت اختیار کر چکے کلیم نو جہاد کا حکم نہیں دیا اور محبوب خدا دیواری آئی تو پتہ ہے اس وقت جو عرب دے حالات سن وی حکومت کوئی بھی نہیں سی ہر شہر چ اپنی حکومت سے ہر بستی والے نے اپنا سربراہ سی، تا کر کے پہلی جنگ ہوئی، اندر کفر اسلام دی اگر عالمی حکومت خالی ہزار بندہ آئی وہ جی عالمی طاقت ہوندی عالمی حکومت کفر ہوندی تو مکے چ خالی ہزار بندہ نہیں ہر شہر چ اپنا اپنا سربراہ تھی تو جہاد بہت ہو گیا تھوڑے کافر تو جیت گئے کہ میری مدد کا تصور ہی نکل جانا ہے رب نے فرمایا چلو محبوب تر سو تیرہ لے کے جاؤ نا پانچ ہزار آپ اتو فرشتے کر دیا گ نے پھر رب کا طریقہ کی رب قل رو ہوں انتظار کرو دیکھو یہ جگترا باطل چڑیا کا ہے میں میری گل بڑے سوال کا من قرآن نے دسیا کیسے بھلو ہاں جدو ویکھنا بھئی بھائی کفر طاقت نہیں رب سونے تے جو ہوئے گا رب فرشتے سے گل کے وہ کمی پوری کر دے گی جی ویکیے بالکل پاور ہو گیا ننگا نچن دیا مسلمان بچارا کمزور ہے میری زمین نچے نچے رب فرما دن ڈبکی تیرے کو تا نہیں جا سکتی میں اس لوگے تھوڑے چھو. چھو. مسلمان ہوا ہوا چل دی تے اگر واسطے تیار ہو جائے تو قرآن ہے کہ میں نہیں مقابلہ کرنے کے قابل تو فرمایا پھر خود ہلاکت نہ پائے ہلاکت اور پھر کیے. دین من جتنا چل سک چل ہوں پاچل جانے چب جانا ڈا ڈو لو کی بلا اصل اسلام ہے جی ہونا جیڑا سہی کیڑا گل ہے جو خدا دین لیا دا ہے دن لے تو یاد تک من جتنا چل جاتا نہیں لاسن سے جب تو رب دا ہے میں طاقت تو ود بوجھ ہی نہیں ہوں جب تو تیرے ہمت ہی نہیں بادن چکر لوا دی تین رب پوچھنا کدو ہے میری گل دے اللہ دوبارہ گور تالا جن کون دقل بھی در دین کون ہے اقل بھی لے ہے ورنہ ہوں تک گل تو میا شہ ربانی ہندوستان ری کہ رہی رہی کے نہیں رہی محمود غزل نے فتح کیا اٹھ سو سال اسلامی حکومت رہی پھر انگریز نے کھولے یہ پاور والے ولی اللہ موجود نے <تصفح> نہیں, نہیں انہاں دے مرید نہیں سن انہوں نے پتہ سی اگر مریدا حکم دینا اس لانٹی کی دی پاور اصلا سارا پسٹل تو ایٹم تک سڈا بس چلنا نہیں بلکہ میں کیوں ہوا نبوبت نہیں قرآن ہے جب نبی آخری ہیں تو قانون خلافت کا بھی آخری کتاب بھی آخری تھی ہمارا مذہب یہ ہے کہ نہ ہم ختم نبوت میں سمجھوتا کرتے ہیں نہ ہم نبی کے قانون میں ملاوٹ کرتے ہیں نہ ہم نبی کی کتاب میں سمجھوتا آہ! ہم ایسا نہیں کہتے کہ چار گھنٹے نبی سرکار کی کتاب پڑھ لو اور دو گھنٹے کافی کی کتاب بھی پڑھ لو کیوں نبی کی کتاب میں کچھ کمی ہے جو انگریز کی کتاب کتابیں پوری کرنی ہے خبر تو نہیں کسی یاد زندہ زندہ باداباد الگ اٹھ مال تمہ دی رقم اللہ تعالیٰ فرماند ہے آج کے دن تمہارا دین موقع سے آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے جب دین مکمل ہے آدھے کی قرآن مکمل ضابطہ ہے ہمارا اسلام مکمل جب مکمل ہے اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہے تو نبی کا قانون مکمل ہے ادھورا ہے بولو نبی علیہ السلام کے قانون کو آدھا مان ہے ادھورا مان اس کا اسلام کے کی ساتھ کیا تھا لو اس کا نبی کے کی ساتھ کیا تعلق تو بھائی جیسے ہم نبحبت میں سمجھوتا نہیں کرتے ایسے ہم کتاب میں بھی قانون نبی میں بھی نہیں کرتے اور جنہوں نے کیا قانون خلافت کا چھوڑ کر جمہوریت کو جب لگایا وہ کوئی بھی ہو لوگ اس کی جتنی پوجا پاٹ کریں ہماری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں <تصفح> کیوں ہم الحمدللہ نظریہ بڑا رکھتے ہیں ہم <تصفح> صحابہ والا نظریہ رکھتے ہیں صحابہ گرام کے دور میں اگر کسی نے کوئی نبوبت کا دعویٰ کیا بھی تو صحابہ نے غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا اس کا بیج مکایا کیوں رہے کمن کی جلے نہ مارو ان ماں مارو جلا جمے کوئی نہ کنڈے درخت کنڈے درخت جی لگا ہوئے اندیا ٹھہریاں نہ وڈو انداز مڈ پٹو پھر کنڈے آ جان کے مٹ رہے گا تو صحابہ والا نظریہ ہم رکھتے ہیں الحمدللہ تو نہیں سمجھنے والی بات یہ کوئی کمال نہیں اللہ پر تو دوستو بات لمبی ہو گئی ہے یہ ذرا سماعت فرمائے بس خوشی سے سناتا ہوں سنی آد سونے نبی تم نام سنی آ سونے نبی من مقصد تیلاد بھی ہے لوگ نو سونا جمہوری نظام نو تسلیم نہیں کرے جی جمہوری نے نو جمہوری نے ذام تسلیم نہیں کرے ووٹان اس طرح سوتا نہیں کرنا اس تکا نہیں اٹھا چشتیاں لاد گنا اگلوجو جمہوری نظام جڑا یارو آئے گا رسول گس تاخ نال لال رلاوے گا گزارا ہی نہیں ہوتا ہی نظام آوے گا رسول دے کس تاخ نال روے گا مسلا چشتیاں نے لوکا نسام چشتیاں میلاد سونے ن پیتا چشتی کو نہیں بیٹھے ملے پیو پوچھا میلاد سونے انگریزی ڈکشنری اور فتح بریلی شریف انگریزی ڈکشنری اور فتح دونوں چ لکھا کہ جمہوریت لا دین ہے جمہوریت کیا ہے لا دین ہے سنو انگریزی ڈکرشنری دستی جمہوری نے دین جی انگریزی ڈکشنری کشنری دستی انگری ڈش نیری دسدی جمہوری نے دین گاخ نو جو گلے لایا ہو گایا نے گستاخان جو گلے لایا ہو گیا گایا یتی نے جشدیا نے فتوا بارلی دشددیا ہے فتحو سونا بنا سنیا میلاد سونے لیا میلاد سونے جمے ہوری فتح والی دی ملا جمے ملا جمے ہو رہی ہے فتح والی بڑی داد چشتی چشتی جی سونا وے تائ کوریاں تائی سردا چشتیاں نے حق دا ڈنکا ہر پاس بچا دا. میلاد کا مت سن سمجھ جاگنا سنیا میلاد سونے لپیتا تے اسلام دا رشتہ نہیں کوئی جی تے اسلام دا سلاگ دشت نہیں کوئی ایڑتا ہے غیرت جی مو جوڑا ہے ٹیرت جی موئی دا ہے شیاں سمجھا چشتیاں می لال سونے سنیا می لال سونے دعوی سلاب دے یاروں کے نیچے داو اس لاب ووٹ منگنے لے ووٹ اسلام آسے در تے بولو ای بوئے خیر بوجے ہے مشرق نو پ رج ل اسلام خود لوگ اسلام اسلام ہے امام محمد رضا جو اسلام والے سن سن کے امام محمد رضا والے ایک بڑا وڈا خاند س کس نے آگیا کلام لکھو کوئی ان کی منقبت لکھو تو نے فرمایا کروں ہا اہل دبل رسا پڑے اس بلا میں میری بلا اور میں ددا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں فرمایا میں مدینے والے کا منگتا ہوں میرا دین ٹوکر کا ٹکڑا نہیں ایک ٹکڑا نہیں میرا دین بھی بابر والا ہے اس کو مارنے والا احمد نظا بھی بابر والا ہے یہ چاپنا نہیں اپنے سب نو کے پاس چل کر یہ خود قدموں میں بلاتا مکے چوکے شریف مکے شریف دے اندر سجنا مکے شریف پاورفل بندہ کہڑا سر کون سی بولو مکے شریف پورا متا پورا حضرت دے لیکن حضرت دہشت جدو ہوں میں پوچھنا سرکار عمر کو چل کے کہ عمر سرکار قدم جا کے سرکار نے اینج چادر موٹے رکھی سی نا عمر نے جدو آئے ہوتے سنگو تک تقدیر جو بدلنی چادر رسول اللہ ہوں پکا پکا آواز آ گیا تھوڑا جو گل کر رہا کہ جیڑا اسلام والا ہے وہ ویخ منگل ہے لام درد منگ اسلام اندی سمجھ نہیں آگنا چشتیاں لاد کا بے پت سب سمجھا سورت انام آیت نمبر ایک سو سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ رمند ہے وہ ان تو سارا منفی عزل کی دلو گان سبھی اللہ ایسے سننے والے اگر زمین پر جو چل رہے ہیں اگر تو ان میں سے اکثریت کے پیچھے چلے گا تو جی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے گمراہ کر دیں گے مجھے بتاؤ جمہوریت اکثریت ہے کہ نہیں اکثریتی قانون ہے نا اور قرآن فرماتا ہے اکثر کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے جس کا مطلب ہے حق کا میاں مطلب اکثریت نہیں حق تو معیار حق ہی ہے وہ چاہے ایک میں ہو چاہے ادھر میں سبحان اللہ کسرت نو یار جیڑے ہستا بر دینے جی کسرت نو یار جیڑے کسرت نو میں یار جیڑے ہستا دے دینے سورت ان آم درمان پیچھا پانے سورت تل ان آم درمان پیچھا پاندے کہ چھپا پہ اس بولو آ تو پھر جمہوری جمہوریہ دمانگڑا میلاد کا دین اس لامی ووٹ جو جو گراندے نے سنی تو سنی رے میارے میری گل تو نہیں کی یار اسلام کے ووٹ کرا مطلب یہ ہے کہ اے سیکولر پارٹیوں اگر تم جیت گئے تو ہم تمہارا قانون مانیں گے ہم جیت گئے تو تم اسلام ماننا پڑے گا میں سوال کرنا خالی اس گل نو مان لینا کہ تسی جیت گئے تو ہم تمہارے قانون کے پابند رہیں گے کفر بنے گا کہ نہیں بنے گا بولو نا تو دین تے جو کارندے ن فرمان رب رحمان دشتیاں می لو ن پیتا مگر فضر جس کی قرآن حدیث چ بار نہیں ہوئی آخری شرت نمبر سو میں دس ہزار گھر جا کے پڑھ لینا سنا بھی دینا کی. اے محبوب رام کر دو پلیس اور پاک برابر پلیس پاک برابر پلیس اور پاک برابر, برابر؟, برابر؟ نہیں جب پا پلیس برابر نہیں ہوں فتو درابی نمازی dh, dh, dh. نمازی پا کے حاجی پلیز پلیز موتر جہاں ڈیٹے چی بیٹھا اچھا جمہوریت میں دونوں کا ووٹ برابر ہے کہ نہیں بولو رب برما کلاسو پلیت اور پاک برابر کا انکار ہوا کہ نہ ہوا بولو نا یہ ناشی نے لکھا ہے نو برابر بر کر دے جی پاک پلیت نو پلی حکوما تا وہ انکار کر دے حکم میں خودا وہ انکار کر دے سورت ملا دوں سنا چشنیا میلاد سونے ن پیلا مناوڑا چشنیا میلاد داوڑا اینج ماننا اپنے اینج مان. پتش لانچی نہ کر. خاتم النبی آخری نبی نہ آخری من قانون بھی آخری من ہے نبی نو آخری من کتاب بھی تو آخری من دل ٹرے آ کے سڑ ہے بولو اج من آت ختم نبو بدھ الحمدللہ کیوں؟ بلکہ سنو میں میرے چہرے تاڑی شریف سنت ہے دی سنت ہے اس محبوب دی نبوت قانون محبوب دی کتاب اس بہت خرف والا چیز میں میاں اے نبی سرکار دی سنت آخری ہے کہ اندرچ ایک بال کچنا بھی حرام ہے اجازت ہے اس وچوں یعنی جتنی سنت والی جان بوجھ کے کچھ کبھی را ہے کھچے گا نہ ممبر دے قابل نہ مسلے دے میرا فتو ہی جا پوچھ لے کسی جی جی رکھ گا کیونکہ نبی گئی قابل سی میرے ماں محمد لکھیا کہ جہاں داڑی سنت پوری نہیں رکھتا اندرد شریف پڑھاونا ہر می ہر ہر نہ ہو چوری سزا میری سزا یار اصا تا انج دے سننی نہیں گوارا کرتے قانون نبی دا ایک پاسے رکھ دے, دے, کے بلا محبوبات بس میں گل کر کے نا یہ وا دہ سنا یہ یاد اچانا سب نمبر اکاسی چوراسی اللہ و کاش, کاش, کاش سمجھا جائے کہ جس محبوب کی آل قسم کر کے مرے سنتے بیٹھا وا. اسی پھر اپنے نبی دی ایک سنت چی ملاوٹ گواراج قانون ہوئی تھی کتاب ملاوٹ ہوئی تھی بلکہ پہ نبی دی کتاب گھنٹا سویرے گا شامی پڑھے وہ بھی ناظرہ نبی گلے اگریزا دیاں لکھیاں سائنسدان دیاں لکھیاں پانچ گل گھنٹے ٹویشن اور یہ ہے کہ میں کوئی ارشد کر رہا سمجھ لے آخر قبر چ نہیں جانا کی جب دینا سرکار اتنی گالی کر لیں، ہی پوچھ لیں کہ یار میں نبی آخری تک کتاب بھی آخری سی رب نے میری کتاب اپنی کوئی اور کتاب اتار کے منسوخ نہیں کیتا تو انگلش سے سائنس نہ منسوخ کر دے کی جب حق تو یہ بنتا سی قرآن حضرت خالدی صا پ محبوب قرآن پڑھتا رہے تلاوت کا بھی وقت نہیں پڑے اور سران جی کاہل نویے پاگل سلادم تسلیم دینے بات شادت ہوئی جس رات مدینے دا تاجدار کی ولادت ہوئی نا تو فی مجلس من قریش پوری لوگ جادوگر کو بیٹھے نے سرکار کی ولادت ہو رہی سلادی اللہ حضرت عبد انہ دے اپنے اپنی گھر بیٹھا کول بیٹھے آ ماشا کو ہل بولے تو پھر لے لے لو مولو قریشیو اج دی بچہ پیدا ہوئے قوم نے آخر سانو کوئی پتہ نہیں کوئی بچہ پیدا ہوا کہ نہیں کالا ما ما جیڑی گل میں کر رہا پکا کرو او پلے بنو, پلے بنو محفوظ کرو کی آخر لگا ہل بول دل لا تو لگا قربان جانے سن اگی کی آخد تورا دن جیل پڑھی بیٹھا سی تورا دن جیل کا جو عالم سی تو اتنے نشانیاں لکھی سن آدھا بائی نا شعرات فا شاہراہ جڑا بچہ پیدا ہویا نا اس امت دا آخری نبی ربری جی محبوب نبی اس امت دا نبی اس رات پیدا ہوئے ہے نشانی یہ ہے ان دونوں دے درمیان ایک نشانی ہے جگہ ہے نکل گئی توجہ نہیں کی من تک لوگ لمبی روایت کی قبلہ جانور بولن لگ پی جنگل جانور بولن لگ پی سمندری جانور بولن لگ پی میں جناب روایت کئی بار سنا نے انقلاب آیا کریاوچ مچھلیاں مگر مچھ نے میرے لفتے جگر مشرق مغرب روشن ہو گیا شانسنا جس محبوب نو اتنی اتنی اتنی تعلیم نو تبدی طریقے غیراں ملے منہ کرے ایمان دس اے بے وفائی تو ہوفائی کی ہوں دوستو اس واسطے حق بند منن دا حق یہ آ سد لمبی آلی سلاح اسلام نق یہ جی آپ آخری نبی مننا ہے نبی دے ہر کام نو آخری ہر کام کیونکہ نبی دا کم حجت ہوتا ہے نبی آونا کوئی نہیں اور نبی سرکار ہی ہر کام پھر حجت سرکار دی ہر سنت حجت بنی تے سیرویا نے تو سننا تک سمجھوتا نہیں کرنا کیوں رب نبیت اصا اس چیز دیں اصا اس چیز دے, اسا اس چیز دے جو نبی سرکار آخری نے رب دی حبیب دی ہر ادا آخری آخری آخر. کسے دی برابری کرنی او برابر کرنا میں بدقسمتی بدکسمتی جتھے نو سال پڑھیا بدقسمتی قسمتی میں کہہ رہا اتنے بھی چار مضمون سک رکھے نے پئی پی میری سند سے فخر نہیں لیکن مینکن مینکن دے بند تے سوال کرنا کبھی تے سور برابر ہو سکتے نا تے سور برابر نہیں ہو سکتے نبی ہندی انگلش کی برابر ہو گئی لیکن بھائی جی بول برابر کر کے بخائی کوئی کتابی پڑھ لیا ہدایت ہی مان والا تو چکر ہی کوئی نہیںفتی نہیں پر میں سوال کرنا ساری کائنات ایک پاس ہو باہ ایک پاس ہوابری ہو سکتی ہو سکتی پھر آپ ہی فیصلہ کر لے تعلیم بلکہ برابر بھی نہیں میں جلاب سے سوال کرنا آلہ تعلیم دن تعلیم بولیا ہے مدرسے کہ سکول والی واسطے اچھا بولو جب پھر نبی تعلیم ہو گئی ادنا آلہ کے مقابلے کی ہے مننا پینا نا ادنا نبی نبی آخری نے تعلیم آخری نہیں جہ نبی تعلیم ادنا سمجھے یا اخا مناوے اور یہ ہو رہے یہ میو اج پی سال ہو گئے اتو بندہ صاف ہوگا رب سونا مختلف تو آفت کے کوفر بغیر نا ہاتھ والے دیا پیروں تک رب پہچا ہی می والے کو لبو میل نہیں بلال گنج جاؤ برالگ نہیں تو سلطان دیکھو پشاوروں لہٰذی لبنا ولیسی پور دشاوروں سے جان جہنگ تو بچنا ہے میری مجبوری توجہ نہیں کیس واسطے سنو اپنے نوی سرکار بنو کس سے تیج بھی سمجھوتا نہ کرو کس سے تیج بھی سمجھوتا نہ کرو اور جب تو نہیں کرو گے نا پھر تص میاں شیر ابانی لو گے میاں شیر ابانی مشہور گل <سؤال> نہیں بھائی پہلی سفی منا منا کی نام للو بلی لہراڑا جبان سیکھی کہیں قابل بھی نہیں جنا چاہیے نا بلیاں ڈاٹا صاحب شیرر مندر بولنا ولیے نال قوم جب تک لگی رہی خدا کی قسم کر کے آنا نبی کی تعلیم تالیم قانون سنت سمجھوتہ لیتا اٹ مٹ اے ملای آئیے سبلہ سوکالے دوست نے مائسلا بڑی محبت نہ سن رہے سب جی میرا ہوں لڑا چ نہیں میں تصدہ دو دو لے جانا ہے بیان کرنا دوست نے مقد لیا کل اخبار نو وہ میری ہمت میں پیش کرنا یہ فرمند نے سلطان بابو سناؤ چلو میں بابو شیر بھی نا اپنے موضوع مناسبت ہی سنا دینا میں اس طرح بھائی جدو ایک کام کرو گے نا اپنے نبی چھوٹے تو میں نہیں اللہ معافی نبی کا ہر کام ہی نبی سرکار سوچا بھی آخرا جدو تصا ملاوٹ نہیں نہ ہون ہو گے تو پھر بڑے مسئلے بھی بننے مسئلے بھی کیونکہ کیونکہ نبی جی سنت نو قتل کے پتر نے بھی ہر کرنا ہے جب تک میڈم بہی والا کام رکھیا پھر کی ہونا پھر ایک دم سجنی چھ تم مہری مارے مردے نم گوایا اد چوڑ بڑے در در out of there. جو او نہیں شہر تقابلے ہر سی سمجھ مطابق جہار در کا سچا تالب ہے وہ کسی بھی نہیں ہونی چاہیے رب کی فاتر رب کے رسول کی فاطر رب دین کی خاطر جو تکلیف آمن بلکہ گردن بھی کٹیچ جائے یہ ساتھ چان وال والے میدان والے دکے مراد نے جاسرا طالب ہوئے گا خدا دھے سے تکلیف ہون گیا اتنے شہید ہو جا کر سنگ نہیں سن کرا شہادت دی دعا منگنی چاہیے کہ نہیں صحابہ منگی کہ نہیں منگی دعا کرائی کہ نہیں کرائی پتا تو نو نبوبت ہاتھ نے اٹھ گئے موت پکی پک نبوبت والے ہاتھ مبارک شہدت مطلب گردنجتے کرا سن اتنے رب دسول گردل کٹی ہوئے گی اشردیا دکیا تو بچ جاؤ اشردیا دکیا تو بچ جاؤں دوست اگر کو بھی بچنا ہے تو پھر او مننا پینا اور بانی اسلام نیدی آس وسلم ہر مبارک صفت ہر نام ہر امن مبارک نو یہ مننا پین کہ غیر ملاوٹ اگر مسلط کرے جرم نہیں ہونا جرم ہونا پر بھی لانا تو پائی آئی نبی مخالفت تو اس طرح بھائی مطلب آپ یہ من تو کوئی اختلاف کرے نبی, نبی ہروٹ ہر نہیں ہونی چاہیے ہرجوتا نہیں ہونا چاہیے الحمد للہ من سو کرنے رب زندہ رکھے موت اس واسطے کہ جدو سرکار اپنی موجودگی حضرت عمر نو تورات نہیں پڑھن دی سرکار دس ہے کتاب لے آیا کسی اور اور پیش کر دینا دی تفصیل سیوتی میرے اندر لکھے سن ہے اور صحابہ دنیا حرت ہے نہیں سی ہوں اسی واپس نہیں سا جاندے خدا دی قسم ابن عباس فرماندے نے قرآن کھولتے سن سا. سان پتہ لگ جانا سی کیڑے رات کیڑے درخت نہ <تصفح> پورے ملک دا قانون نہیں نبی خوران آئے صحابی نو رسی مل گئی ہے بس علی علی علی نا من کا دعوی علی نہ فرماند نے وہ دے نے الحمد شریف تھی. تفسیر لکھا ستر اوٹ کتاب پڑھ دیا اللہ کیوں اللہ علی بھی نے کہ قرآن تو ود کوئی شہری لوڑ بھائی جان ووٹنگ آئن پر ہوتی ہے اور وہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے اس پر ووٹنگ دین ہر حال میں مانیہ ہوتا ہے اور آئن ہوتا ہے پانچ سالوں کے لیے دین ہے قیامت تک کے لیے دین کب تک ہے آئن کب تک ہوتا ہے سال ہو کہ کیامت تک اللہ کرے کسی آسلام پہن جائے تو سال سال مانے پہلے ادا دس ہو جا آ ہی جائے تو پنجا سالوں تو بعد کی ہونا پھر الیکشن کرا پھر کی کرو الیکشن کا مطلب کی ہوئے گا نمی نکلو یہی مطلب ہوئے گا دین کا کیا تک واسطے اس واسطے دین اور آئین میں فرق ہے آئین وہ ہوتا ہے جو ہر پانچ سال بدلتا رہتا ہے توجہ نہیں کی اور دین نہیں بدلتا لا تبدیل علی کلمات اللہ دین اللہ کا کلام ہے اور یہ کبھی تبدیل ہو سکتا یہ کیا مطلب کوئی رہے گا اور اس کو ماننا ہی پڑے گا اس پر کسی قسم کی ووٹنگ ووٹنگ نہیں ہو سکتی جو اس پر ووٹنگ کرائے گا وہ تو ایمان سے لگا جائے گا توجہ نہیں کی بات اس کو مانے یا نہ مانے اس پر جو یہی بات کرے گا اس کا تو ایمان ہی نہیں بدسے تو اس لیے دین کے ماننے والے ہیں کس کے ماننے والے ہیں؟ ماننے والے ہیں اللہ تبارک دین ہی زندہ رکھے ایمان سے ہی, ہی موت کا فرما جو میں نو اس نو سنا کے اپنی فکر اور اپنے عمل کی اسلحہ توفیق بخشے عالمی سارے حضرات